الحمد اللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین اما بعد آج کا خطبہ جمعہ جن امام صاحب نے ارشاد فرمایا ان کا نام ہے ڈاکٹر علی ابن عبدالرحمٰن الحدیفی حافظ اللہ مصنوعی کے امام اور خطیبوں میں سے سب سے زیادہ عمر والے اور سب سے پرانے امام اور آج ان کا موضوع زیادہ تر میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں تھا نکاح کے موضوع پہ شادی کے موضوع پہ انہوں نے گفتگو کی ہے اور سب سے پہلے اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد و سنا چنانچہ آفرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی مخلوق متوازن اور عمدہ ترین شکل میں بنائی جس نے ہر چیز کا اندازہ لگایا اور ہر ایک نے جو کچھ کرنا تھا اسے اس راہ پہ لگا دیا میں اپنے رب کی ہمدو سنا بیان کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اس سے گناہوں کی بخشس چاہتا ہوں میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ سب سے زیادہ بلند و بالا ہے اللہ تو و تعالیٰ کہاں ہیں میرے بھائیوں جی سب سے اوپر اللہ سے اوپر کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالی ذات کے لحاظ سے ذاتی طور بھی, بھی سب سے اوپر ہیں اور شان کے لحاظ سے بھی اللہ سے بڑھ کر شان کس کی ہے تو اللہ ہر لحاظ سے بلند ہے میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور چنے ہوئے رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد ان کی اولاد اور ان کے نیک اور متقی صحابہ کلام پر اپنی رحمت اور سلامتی نازل فرما ہم دو سلاد کے بعد امام صاحب کہ رہے ہم اللہ کی ہم دو صنابی میں نے کر لی نبی علیہ السلام پہ روز بھی پڑھ لیا اب موضوع کی طرف آتا ہوں ہم دو صلاح کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق تقوی اختیار کرو اللہ نے بار بار کس چیز کا حکم دیا ہے تقوی کا تقوی کا, تقوی کا مطلب کیا اللہ سے ڈرتے رہنا اور جن امور سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ اللہ کے بندوں تمہارے رب نے اس کائنات کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے آباد کرنے کا شرعی اور کونی ارادہ فرمایا ہے اللہ کا ارادہ ہے کہ اس زمین کو آباد کیا جائے اور یہ آباد کاری باہمی تعاون اتحاد و اتفاق اور زندگی کی بنیاد عدل و انصاف پر مبنی مفید اور پر حکمت اصولوں پہ رکھے بغیر ممکن نہیں ہے زمین میں آبادی جو ہے تب ہی ممکن ہے کہ لوگ جو زمین پہ رہ رہے ہیں آپس میں ایک سے تعاون کریں اتحاد و اتفاق سے رہیں اور عدل و انصاف پر مبنی مفید اور پر حکمت اصولوں پہ قیم و دم رہیں انسان کو اس زمین پہ خلیفہ بنایا گیا ہے انسان کو اس زمین پہ کیا بنایا گیا ہے خلیفہ تاکہ اس زمین کو آباد کرے اس زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے انسان کی سعادت اللہ کی اطاعت میں ہے اور بدبختی اللہ کی نافرمانی میں ہے انسان کو خوشیاں عزت کب ملتی ہے جب اللہ کی باتیں ماننے اطاعت کرے اور ناکام تب ہوتا ہے جب اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دے امام صاحب نے یہ جو اصول بیان کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے کو سعادت ملتی ہے نافرمانی فرمانی کرنے والے کو ناکامی ملتی ہے اس کی دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يطع اللہ تق ہی فلاک الفاظ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اللہ سے ڈرتے رہیں اس کی نافرمانی سے بچتے رہیں تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے اسی طرح فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَ وَيَتَعَدَّ حُدُودًا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں اور اللہ کے حدود سے آگے نکل جائیں اللہ انہیں دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور انہیں رسوا کرنے والا عذاب ہوگا اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ولابا وا منفی ہند اگر حق لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے تو یہ زمین و آسمان اور ان میں جو کچھ ہے ان سب کا نظام درم برم ہو جائے میری خواہش کچھ اور ہے آپ کی کچھ اور ہے یہ کچھ اور چاہتے ہیں وہ کچھ اور چاہتے ہیں اگر حق جو ہے ہر ایک کی خواہش کے مطابق چلے تو زمین و آسمان کا نظام چل نہیں سکتا تو زمین و آسمان کا نظام کب چلتا ہے جب ہم اللہ کی بات مانیں اس دنیا میں انسان کے اولین اقدامات اور اولین مرحلوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کسی بیوی کے ساتھ رہیں انسان کس کے ساتھ رہے تنہا نہیں کہ میں شادی کے بغیر پوری زندگی گزاروں گا نہیں بہترین زندگی کیا ہے کہ ہر بالغ ہر جوان کسی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے خامن بیوی ایک دوسرے سے تعاون کریں ایک دوسرے پہ مہربان رہیں ایک دوسرے سے پیار کریں حصول منافع اور مسالے میں ایک ہو جائیں میاں بیوی میں عظیم تعمیری فطرتی خواہشات کی تسکین حاصل ہو بلند اہداف و مقاصد بابرکت فوائد اور اچھی اولاد کے حصول کی جسدو کی جا سکے بیوی آئندہ نسل کی پرورش گاہ ہے آئندہ نسلوں کی پرورش کہاں ہوتی ہے بیوی کی گود میں بیوی نو مولود بچوں کی پہلی درسگاہ ہے بیوی نوجوانوں کو خیر و صلاح کی طرف موڑنے والی لیڈر ہے ماں باپ کا اپنی اولاد پر ہمیشہ اثر رہتا ہے ماں باپ کسی بھی اچھے معاشرے کی بنیادی این کی حیثیت رکھتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ نیک ہوں والدین بچوں کے لیے پیار رحمت شفقت محبت اور الفت کا گہوارہ ہیں ماں باپ رشتہ داری اور قرابت کی بنیاد ہیں آپ کی جتنی رشتہ داریاں ہیں کن کے ذریعے ہیں ماں کے ذریعے باپ کے ذریعے بعد میں جا کے رشتہ داری بنتی ہے ماں باپ رشتہ داری اور قرابت کی وہ بنیاد ہیں جن کی وجہ سے باہمی تعاون شفقت کفالت رابطہ محبت اور حواساتے زمانہ سے محفوظ رکھنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کی وجہ سے ہم کچھ لوگوں سے تعاون کرتے ہیں کچھ لوگوں سے محبت رکھتے ہیں کچھ لوگوں کی کفالت کرتے ہیں کچھ لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں کن کی وجہ سے والدین کی وجہ سے نکاح وہ اصلی طریقہ ہے یعنی کہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے نکاح وہ اصلی طریقہ ہے جس کے ان گنت فوائد اور لامتناہی برکتیں ہیں نکاح وہ ابدی اور دائمی طریقہ ہے جس کے فوائد کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا اس سے فوائد لوگوں کو ملتے رہیں گے نکاح انبیاء کلام اور رسولوں کی سنت ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ولقد ارسل قبلک وجا اللہ و دریا کہ اے نبی علی السلات وسلام ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں اور ہم نے انہیں بیویاں بھی دی تھی اولاد بھی دی تھی تو شادی کرنا نکاح کرنا کن کی سنت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی اللہ تعالی نے مومنوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین یقولون ربنا حبلنا من ازوادنا وضریاتنا قررت اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہ بتا رہے میرے بندے کون ہیں ان کی خوبیاں بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ کہتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما یعنی کہ ہماری بیویاں ایسی بنا دے ہماری اولاد ایسی بنا دے کہ ان کو دیکھ کے ہمیں ٹھنڈک نصیب ہو ایسی نافرمان اولاد نہ ہو جن کو دیکھ کے غصہ آئے ایسی نافرمان بیوی نہ ہو جس کو دیکھ کے انسان کو آگ لگ جائے بلکہ کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی کتا فرما اور ہمیں متقیلوں کا پیشوا بنا اللہ تعالی نے شادی کا حکم دیا ہے شادی کا کیا دیا ہے میرے بھائیوں مشورہ نہیں حکم دیا ہے چنانچہ فرمایا وہ ان کی من اباد اما کم تم میں سے جو مرد و عورت غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کر دو اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کا بھی نکاح کر دو اگر وہ محتاط ہیں تو اللہ اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دے گا مال دے گا یہ بھی مسئلہ ہے نا جی شادی کیوں نہیں کرتے جی پیسے نہیں ہیں اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ محتاط ہیں فقیر ہیں اللہ اپنی مہربانی سے انہیں مالدار کر دے تو شادی کریں گے اللہ تعالیٰ بڑی وسط والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے روایت ہے کہ نبی علی السلام نے فرمایا نوجوانوں جو تم میں سے نکاح کے خرچ کی ساتھ رکھتا ہے وہ نکاح کر لے جس کے پاس شادی کے لیے پیسے ہیں وہ کیا کرے شادی کر لے کیونکہ شادی سے کیا فائدہ ہوتا ہے فرمایا نبی اسلام نے کیونکہ شادی کرنے سے نگاہیں جک جاتی ہیں شادی کرنے سے شرم محفوظ ہو جاتی ہے نبی اسلام فرما رہے ہیں اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا وہ کیا کرے فرمایا روزے رکھے کیا کرے روزے رکھے کیونکہ روزے رکھنے سے انسان کی شہوت کم ہو جاتی ہے پیسے ہیں شادی کے لیے مناسب پیسے تو سادہ سی شادی کر لیں اگر اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ سادہ سی شادی کر سکیں تو پھر کثرت سے رودے رکھا کریں تاکہ آپ کی شہوت کم ہو جائے آپ گناہوں سے بچ جائیں شرم گاہ محفوظ رہے نگاہیں محفوظ رہیں اس حدیث میں جو آپ نے کہا کہ جو شادی کی طاقت رکھے شادی کر لے تو اس طاقت سے مراد کیا ہے فرمایا اس سے مراد ہے حق مہر یہ امام صاحب حدیث کی وضاحت کر رہے ہیں کہنے اس سے مراد حک مہر حکمہر کے پیسے ہوں آپ کے پاس نانو نقطہ جس سے گھر کا روزانہ کا خرچ لا سکیں اور رہائش کے اخراجات بیوی بی کو رہائش دے سکیں چائے کرائے پہ روزانہ کا کھانا لا سکیں اور حق مہر ادا کر سکیں جس کے پاس یہ طاقت ہے وہ شادی کر لیں جو ان امور کے ساتھ نہیں رکھتا ان کے حکمہر کی روزانہ کے خرچے کی رہائش کی اور اسے نکاح کی رغبت بھی ہے دل میں آتا ہے شوق شادی کا تو پھر وہ کیا کرے روزے رکھے روزوں کا اسے ثواب بھی ملے گا شاخ بھی کم ہوگی ایسا شخص روزے رکھتا رہے حتیٰ کہ اللہ تعلق اس کے لیے شادی کا معاملہ آسان کر دے جناب انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے امہات المؤمنین سے آپ کی تنہائی کے اعمال کے بارے میں سوال کیا حدیث سننے والی ہے میرے بھائی آگے بارہ نبی الاول بھی آ رہا ہے ہمارے کئی دوست احباب نبی علی السلام سے محبت کے نام پہ آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید منائیں گے بطور تہوار منائیں گے اور جب ہم انہیں روکیں گے تو وہ کہیں گے جی ہم محبت کرتے ہیں محبت کرنا کون سا جرم ہے نبی علیہ الصلاۃ اسلام سے محبت کرنا چاہیے تو ہم کہتے ہیں بھی محبت کا وہ انداز اپنائیں جو نبی علیہ السلط اسلام نے بتایا ہے صحابہ کلام نے اختیار کیا ہے لیکن ان کے بہانے ختم نہیں ہوتے جب کہ ہمیں ان کی نیت پہ شک نہیں ہے نیت ان کی اچھی ہے اللہ کے سے محبت کرنا چاہتے ہیں لیکن طریقہ وہ اختیار نہیں کیا جو صحابہ کلام کا تھا اب ایسے لوگوں کے لیے اور دیگر ہمارے بھائی جو چھوٹی چھوٹی بتوں میں پڑے ہوئے ہیں کوئی تیجہ کوئی ساتواں کوئی چالیسواں کوئی برسی اور کیا روکا جائے تو کہتے ہیں جی ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں جی کھانا ہی کھلاتے ہیں جی ایسے لوگوں کے لیے حدیث بڑی مفید ہے کہ آپ کی بیویوں کے پاس کچھ لوگ آئے پوچھنے کے لیے کہ آپ کی تنہائی کیا مال کون سی ہے یعنی کہ ایک تو وہ امر ہے آپ کے وہ عبادات ہیں جو آپ ہمارے سامنے کرتے ہیں اور ایک وہ ہے جو آپ گھر کے اندر کرتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرنے کے لیے صحابہ کس کے پاس آئے آپ کی بیویوں کے پاس میری اور آپ کی ماںوں کے پاس اب جب آپ کی بیوی جناب ایشا نے آپ کی عبادت بتائی تحجد بتائی نفری روزے بتائے تو صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ آپ نبی ہو کر بھی اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں اور ہم گنےگار ہو کر بھی کچھ نہیں کرتے تو ایک نے اعلان کیا میں شادی نہیں کروں گا ایک نے کیا اعلان کیا میں شادی کیوں یعنی کہ عبادت میں زندگی گزار دوں گا شادی کروں گا بیوی کے لیے بچوں کے لیے کمانا پڑے گا ان کے پاس بیٹھنا پڑے گا ان کو ٹائم دینا پڑے گا شادی نہیں کروں گا تاکہ عبادت ہی کرتا رہوں. دوسرے نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا یعنی کہ اللہ کی یہ نعمت ہے اس سے میں یہ دور رہوں گا یہ بھی کیوں اپنی طرف سے جذبہ کیا ہے اللہ کے قریب ہونے کا آپ نے آج بھی سنا ہوگا کئی بزرگوں کی کہانیوں میں فلاں بزرگ نے گوشت آرام کر لیا تھا فلاں نے کبھی دودھ نہیں پیا تھا فلاں نے کبھی یہ نہیں کیا تھا اور میرے اور آپ جیسے مسکین ایسی کہانیاں سن کے آگے سے کیا کہتے ہیں سبحان اللہ واہ واہ کیا بات ہے لیکن حدیث سنیے ذرا حدیث سنیے کہ صحابی کہہ رہے ہیں میں گوشت نہیں کھاؤں گا تیسرے صحابی نے کہا میں بستر پہ آرام نہیں کروں گا سویا نہیں کروں گا پوری رات اللہ کی عبادت کیا کروں گا کیوں میرے بھائیوں یہ عزائم کیسے ہیں جی یہ ارادے کیسے ہیں بھائی کہتے ہیں ارادہ کریں یہ ارادے کیسے ہیں جی بڑے اچھے ارادے ہیں بظاہر ان کی یہ باتیں نبی اسلام تک پہنچیں تو آپ نے اللہ کی حمد و صنا بیان کرنے کے بعد فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جنہوں نے ایسی ویسی باتیں کی ہیں میں آپ بتا رہے ہیں اپنے بارے میں میں میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو آرام بھی کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں نیند بھی پوری کرتا ہوں اور وہ سابی کیا کہہ رہے تھے پوری رات میں سویا نہیں کروں گا اب نبی السلام کا طریقہ کیا ہے رات کو سونا بھی ہے اور عبادت بھی کرنی ہے اور سابی کیا کہہ رہے ہیں پوری رات ہی عبادت کروں گا دوس اور آگے آپ نے فرمایا میں نفلی رودے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں ناغے بھی کرتا ہوں میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں جو شخص بھی میری سنت سے اراد کرے گا وہ میرا نہیں ہے ایک آدمی کہتا ہے جی میں پوری رات عبادت کروں گا آپ کو کیا اعتراض ہے مجھے اعتراض نہیں اللہ کے رسول کو اعتراض ہے کیونکہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے ہر وہ عبادت جس کے اوپر نبی اسلام کی مور اسٹیمپ نہیں ہے وہ قابل قبول بظاہر جتنی بھی اچھی نظر آئے بظاہر جتنی بھی اچھی لگے اب ہمیں لوگ کیا بتاتے ہیں جی ایک بزرگ تھے وہ عشاء کا وضو کرتے اور اسی وضو کے ساتھ فضر کی نماز پڑھتے اب سننے والے کہتے ہیں واہ جی واہ کیا عظیم بزرگ تھے اور وہ بزرگ جو ہیں وہ ایسے نہیں تھے یہ بھی آپ کو بتا دوں بعد میں گڑنے والوں نے کہانیاں گڑی ہیں فضیلت کے نام پہ جو جھوٹ چاہو بیان کر لو اب نبی علیہ السلام تو صحابی کو ڈانٹ رہے ہیں اس صحابی کو جس نے کہا تھا پوری رات جاگا کروں گا اللہ کی عبادت کروں گا اور آپ ہمیں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ پوری رات جاگتے تھے اللہ کی عبادت میں کیا یہ سنت کے مطابق ہے سنت کے خلاف ہے تو بزرگ ایسا نہیں کر سکتے یہ جھوٹ سنانے چھوڑ دو اسلام نے شادی کی رغبت رکھنے والے صحب حیثیت پہ شادی کرنا واجب قرار دیا ہے شادی کی طاقت بھی ہے مالی لحاظ سے اور جسم بھی کہتا ہے کہ شادی ہونی چاہیے ایسے آدمی کے اوپر شادی واجب ہے ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے تو شرید کہتی ٹھیک ہے رو دے رکھو دوسرا آدمی جو ہے مال ہے لیکن جسم جو ہے شادی کے قابل نہیں ہے تو شادی واجب نہیں ہے لیکن وہ آدمی جو صاحب عیسیت بھی ہے شادی کی رغبت بھی ہے اس کے اوپر شادی کیا ہے واجب ہے آپ علیہ السلام کا فرمان ہے یہ حدیث دھیان سے سنیے میرے بھائی میرے وہ بھائی جو خاندانی منصوبہ بندی کے چکر میں ہیں میرے وہ بھائی جو کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے میرے وہ بھائی جو کہتے ہیں چھوٹا خاندان زندگی آسان وہ حدیث دھیان سے سن لیں نبی علیہ السلاۃ کی آپ کیا کہہ رہے ہیں بہت محبت کرنے والی اور بہت بچے جنم دینے والی عورتوں سے شادی کرو آگے حدیث مکمل نہیں ہوئی فرمایا یقیناً میں تمہاری کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن دیگر نبیوں پہ فخر کروں گا کہ میری امر سب سے بڑی ہے کہاں گیا نبی السلام سے محبت کے دعوے ایک طرف آپ کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں اور آپ کہتے ہیں ایسی اور اسے شادی کرو جو بچے زیادہ پیدا کرے اور آپ کی بیوی بی بی بچے زیادہ پیدا کر رہی اور آپ کہتے ہیں نہیں دو بس اب کئی بھائیوں کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا کیسے پتا چلے گا کہ جس سے میں شادی کرنے لگا ہوں یہ بچے زیادہ پیدا کرے گی کہ نہیں کرے گی کیوں جی کیسے پتا چلے گا اس کی والدہ کی طرف دیکھ لیں اس کی خالہ کی طرف دیکھ لیں اس کی بڑی بازی کی طرف دیکھ لیں عام طور پہ ایک خاندان کی عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں عام طور پہ کبھی کبھی الگ بھی معاملہ ہو جاتا ہے لیکن عام طور پہ یا اگر کوئی بیوہ عورت ہے تو پہلے سے معلوم ہے بڑے بچے پیدا کر رکھے ہیں یا طلاق یافتہ ہے تو اس کے بھی کئی بچے ہوتے ہیں تو اس نہ کر کے پتا چل جاتا ہے کہ کون سی عورت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو اور ہمیں سب کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ وہ مایوب ہے جس کے بچے زیادہ ہوں کسی زمانے میں جس کے بچے زیادہ ہوتے فخر کرتا تھا میرے نو بیٹے ہیں میرے دس بچے ہیں اور آج ہمارے معاشرے کو اتنا تبدیل کر دیا گیا ہے کہ جس کے بچے زیادہ ہیں وہ بچوں کو سڑک پہ لانے سے شرماتا ہے اور جن سے یہ تعلیمات لی ہیں جو خاندانی منصوبہ بندی کے لیے فری میں ہمیں دوائیاں دیتے ہیں دل کے مریض کو نہیں دیتے شوگر کے مریض کو فری میں نہیں دیتے لیکن جو خاندانی منصوبہ بندی پہ عمل کرنا چاہے اسے فری میں دوائیاں دیتے ہیں اور اس اسلامی ملک کے حکمرانوں سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اس کام کے لیے نرسیں رکھیں تنہائی ہم دیں گے ہیلتھ سینٹر بنائیں تنہائی ہم دیں گے پیسہ ہم دیں گے کتنے خیر خواہ ہمارے اس معاملے میں خود اپنا کیا حال ہے کئی یورپ کے ممالک میں اب اب ان لوگوں کو انعام دیا جا رہا ہے جو بچے پیدا کریں اب کہہ رہے ہیں آبادی کم ہو رہی ہے نوجوان کم ہو رہے ہیں اب کہتے ہیں چھٹیاں دیں گے جو عورت بچے پیدا کرے گی اتنے ڈالر دیں گے جو عورت بچے پیدا کرے گی یہ ہے فطرت یہ ہے شریعت کے عین مطابق تو بہرحال میرے بھائی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو نکاح میاں بیوی کے لیے پاکزگی اور پاکدامنی کا باعث ہے اسی کی بدولت معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اور شادی کی وجہ سے انحراف سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے جس ملک میں لڑکوں کی جلدی شادی کر دی جائے وہاں گلی محلے میں آوارہ لڑکے کم نظر آئیں گے اور جہاں شادیاں لیٹ ہوں وہاں گلی محلے کے چوک میں آوارہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہوں گے عورتوں کا گزرنا مشکل ہو جائے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں ویدا تقنسا پیش کرنے لگا ہوں ترجمہ اس توجہ سے سنیں کہ امام صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شادی سے معاشرے میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے پاک دامی پیدا ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں طلاق آپ نے دے دی پہلی طلاق دی آپ نے دوسری دی ہے اور تین حید آنے سے پہلے پہلے کیا ہو سکتا ہے بولیے کیا ہو سکتا ہے رجوع آپ دوبارہ بیوی بنا سکتے ہیں بغیر نئے نکاح کے لیکن تین حید گزر گئے اور آپ نے رجوع نہیں کیا اب وہ آپ کی بیوی نہیں رہی لیکن اب آپ کو ہوش آیا اب آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں نکاح ہو سکتا ہے ابھی پہلی دوسری طلاق ہوئی تیسری نہیں ہوئی نکاح ہو سکتا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں پہلے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو یہ کس کو اللہ کہہ رہے ہیں لڑکی کے سرپرست سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ لڑکی کے والد سے کہہ رہے ہیں لڑکی کے بڑے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر میاں بیو آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے تم کیوں روکتے ہو نہ روکو جبکہ وہ معروف طریقے سے آپس میں نکاح کرنے پہ رادی ہوں جو کوئی تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے یہی تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے طلاق یافتہ لوگوں کو دوبارہ نکاح کرنے کا موقع دینا یہ پاکیزہ طریقہ ہے اللہ کہ پاکیزہ طریقہ ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے نکاح شادی نکاح معاشرے کو زنا سے بچاتا ہے نکاح معاشرے کو لباطت سے محفوظ رکھتا ہے لباطت کا معنی شاید کئی بھائیوں کو معلوم نہ ہو اگر لڑکا لڑکی نجائز طریقے سے تعلقات قائم کریں تو زنا کہتے ہیں اور اگر لڑکا لڑکے سے نجائز طریقے سے تعلقات قائم کریں تو اسے کیا کہتے ہیں لباطت آج وہ یورپی معاشرے جن کی تقلید ہمیں سکھائی جاتی ہے وہاں پہ اس کو باقاعدہ قانون بنا دیا گیا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے نکاح معاشق کو زنا سے بچاتا ہے لباطت سے محفوظ رکھتا ہے اور جس علاقے میں زنا عام ہو جائے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ غربت اور ذلت کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہاں ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو پہلے لوگوں میں سنی بھی نہیں ہوتی مزید برآن کے زناکاروں کے لیے آہرت میں بھی دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ان بندوں کا ذکر کرتے ہوئے جو نیک بندے ہیں اللہ کہتے ہیں میرے نیک بندوں کی صفات کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے عبادت کس کی کرتے ہیں صرف یہ نہیں کہ اللہ کی بھی کریں گے قبر والے کی بھی کریں گے ایسا وہ کام نہیں کرتے اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ مشکل کے وقت کس کو پکارتے ہیں صرف اللہ کو اللہ کو نہیں صرف اللہ کو اچھا جی اللہ کے ساتھ کسی اور علاقوں کو نہیں پکارتے نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ قتل کرتے ہیں بم دماغ نہیں کرتے پولیس والوں کو نہیں مارتے فوجیوں کو نہیں مارتے کسی مسلمان کو نجائز نہیں مارتے اور نہ زنا کرتے ہیں تین خوبیاں اللہ نے یہاں پہ بتائی ہیں اللہ کے لئے ایک بندے زنا نہیں کرتے اور جو شخص ایسے کام کرے گا ایسے کام کون سے تین کام کون کون سے پہلا کیا شرک دوسرا قتل نہ, کسی کو قتل کرنا تیسرے نمبر پہ زنا جو شخص ایسے کام کرے گا وہ ان کی سزا پا کر رہے گا قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور زریل ہو کر اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا لواطت کا ارتکاب کرنے والے کا دل فاسد ہو جاتا ہے دل خراب ہو جاتا ہے فطرت ٹیڑھی ہو جاتی ہے فطرت فطرت کا دکھا کیا ہے کہ آپ شادی کر کے بیگم سے تعلقات قائم کریں لیکن جس کو لواطت کی عادت پڑ جائے امام صاحب کہتے ہیں اس کی فتح ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا نفس خبیص ہو جاتا ہے اخلاق بگڑ جاتا ہے اسے آخر میں شدید ترین سزا دی جاتی ہے اور ہم قوم لوت پر نازل ہونے والا عذاب جانتے ہیں معلوم ہے میرے بھائیو قوم لوت پہ عذاب کون سا آیا تھا وہ یہی کام کرتے تھے نا تو کیا عذاب آیا تھا ان پر کنکر پتھروں کی بارش کی گئی ایسے پتھر جو صحیح طرح لگتے تھے جبریل علیہ اسلام نے ان کے شہروں کو زمین سے اٹھایا آسمان پہ لے گیا وہاں سے الٹا دیا الٹا کام کرتے تھے نا تو بھی یہی میری اور سب کو تہو بالا کر دیا اللہ نے ان پہ پتھر بھی برسائے نیز وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اس جرم کی سنگینی کے باعث نبی علی صاحب السلام نے فرمایا تھا لواطت کرنے والے پہ اللہ کی لانت ہو آپ نے الفاظ تین بار فرمائے بس نکاح زنا لواطت سے محفوظ رکھتا ہے دلی پاکزگی و تسکیہ نفس کا باعث ہے عبادت الہی اور زمینی آبادکاری کے لیے مسلسل نسلیں پیدا ہونے کا ذریعہ ہے آئندہ نسلیں کیسے پیدا ہوں گی نکاح کرنے سے شادی کرنے سے ورنہ پھر کیا بنیں گے اگر شادیاں نہیں کریں گے پھر اولڈ ہوم بنیں گے خام کو چاہیے کہ با اخلاق دیندار اور اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی بیوی بی منتخب کرے کیسی بیوی بی میرے بھائیوں سن لیں با اخلاق دیندار اور اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی تربیت اچھی ہوئی ہو اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے عورت سے چار چیزوں کی بنا پہ شادی کی جاتی ہے نمبر ایک مال کچھ لوگ اور سے شادی کیوں کرتے ہیں یہ مالدار ہے جہیز کا سامان بہت آئے گا اور کچھ شادی کرتے ہیں کیوں حسب و نصب کی وجہ سے بڑے اعلیٰ خاندان کی ہے جی اور تیسرے نمبر پہ شادی کی جاتی ہے خوبصورتی کی وجہ سے چوتھے نمبر پہ شادی کی جاتی ہے دین کی وجہ سے اب آپ کیا کریں پہلے آپ نے بتایا دنیا میں عام طور پہ یہ چار وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ شادی ہوتی ہے اب ہم کیا کریں فرمایا تم دیندار خاتون کا انتخاب کر کے کامیابی سمیٹو کامیاب ہونا چاہتے ہو کس عورت سے شادی کرو جو اور اگر ساتھ خوبصورت ہو اور اچھی بات ہے خاندان آلہ اور اچھی بات ہے عورت کو چاہیے کہ دین دار اور با اخلاق کو اختیار کرے چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے نبی اسلام سے سوال کیا میں اپنی بیٹی کی شادی کس سے کروں تو آپ نے فرمایا کسی متقی سے پرہیزگار سے اللہ سے ڈرنے والے سے اس کی شادی کرو کیونکہ اگر وہ اس سے محبت کرے گا تو اسے عزت دے گا اور اگر محبت نہیں کرے گا نا پسند ہوگی تو ظلم نہیں کرے گا ظلم کیوں نہیں کرے گا اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سے ڈر ہے کسی بھی لڑکی کو کسی ناپسندیدہ لڑکے کے ساتھ شادی پہ مجبور نہ کیا جائے سن لیں اسلام میں کیا ہے اسلام میں شادی کب ہوتی ہے جب لڑکی بھی رادی ہو اور باپ بھی راضی ہو اگر باپ رادی ہے لڑکی راضی نہیں ہے تو شادی اسلام کے خلاف ہے اور اگر لڑکی رادی ہے باپ رادی نہیں ہے تو یہ شادی بھی اسلام کے خلاف ہے کسی بھی لڑکی کو کسی ناپسندیدہ لڑکے کے ساتھ شادی پہ مجبور نہ کیا جائے بلکہ لڑکی کی رضامندی حاصل کی جائے آپ علیہ اسلام کا فرمان ہے شادی شدہ عورت کا نکاح اس کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے کیا مطلب شادی شدہ عورت کا نکاح یعنی کہ شادی کے بعد طلاق ہو چکی ہے یا بیوہ ہو چکی ہے اس کا دوبارہ نکاح کرنے لگے ہیں تو اس سے اچھی طرح مشورہ کیا جائے اچھی طرح مشورہ اور کنواری کی شادی اس کی اجازت کے بغیر نہ کی جائے صحابہ کلام نے کہا اللہ کے رسول کنواری لڑکی کی اجازت کا پتا کیسے چلے گا وہ تو بولتی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے کنواری لڑکی سے جب آپ اجازت لیں گے خاموش ہو جائے رادی ہے بول پڑے تو رادی نہیں ہے اگر اچھا رشتہ آئے اور لڑکی بھی نکاح کے قابل ہو تو لڑکی کا ولی اور سرپرست نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرے یہ پینتیس پینتیس سال کی عمر میں شادی کرنا یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے اچھا رشتہ آ گیا اچھا رشتے سے کیا مراد ہے ڈاکٹر وزیر کوئی بھی نوجوان نیک عقل مند جس کے ہاتھ ہیں کما سکتا ہے اگر اچھا رشتہ آئے اور لڑکی بھی نکاح کے قابل ہو تو لڑکی کا ولی اور سرپس نکاح میں تاخیر مت کرے کیونکہ یہ لڑکی اس کے پاس امانت ہے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا لڑکی کی پڑھائی کی وجہ سے ایسے لڑکے کو مسرت نہ کرے کہ جی ہماری بیٹی تو ڈاکٹر بن رہی ہے ابھی شادی کا کیونکہ دونوں پڑھائی جاری رکھنا چاہیں تو شادی کے بعد جاری رکھ سکتے ہیں اسی طرح ولی رشتہ مانگنے والے لڑکوں کو لڑکی کی تنخواہ کھانے کی غرض سے مسرد نہ کرے لڑکی ٹیچر ہے کما کے لا رہی شادی ہوگی تنخواہ چلی جائے گی تو جو بھی لڑکا آتا ہے نہیں یہ مجھے نہیں پسند نہیں یہ اس کا قد نہیں ہے یہ جی اس کا خاندان نہیں ہے اصل میں کیا ہے تنخواہ کھانا مقصد ہے تو امام صاحب کہہ رہے ہیں اسی طرح ولی ولی سرپس کو کہتے ہیں لڑکی کے سرپس کو اسی طرح ولی رسا مانگنے والے لڑکوں کو لڑکی کی تنخواہ کھانے کی غرض سے مسترد ریجیکٹ نہ کرے کیونکہ اس لالچ اور تما کی وجہ سے لڑکی ضائع ہو جائے گی نیم اولاد سے محروم ہو جائے گی یہ حقیقت میں عورت پہ زیادتی ہے ہو سکتا ہے ایسی لڑکی اپنے سرپس کے خلاف بدوا کر ڈالے جس کی وجہ سے یہ سرپس کامیابی کی راہ سے معروم ہو جائے اور یہ مال جس کو اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے قبر میں فائدہ نہیں دے گا رشتہ طلب کرنے والے لڑکے سنیے رشتہ طلب کرنے والے لڑکے اور مطلوبہ لڑکی کو شریعت کی یہ ہدایت ہے کہ وہ نکاح سے پہلے اس سخارے کی نیت سے نماز ادا کریں اور پھر مصنون دعائے سخارہ پڑیں ہاں جی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کرتے ہیں کیسے وہ نجومیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جی ہاتھ دیکھیں درا جی شر کرتے ہیں یہاں بھی اور شریعت نے کہا ہے لڑکا خود نماز پڑے لڑکی بھی خود نماز پڑھے اس کے بعد وہ دعا پڑھے جو نبی اسلام نے سکھائی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ٹی وی چینل پہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسہارا کرنے کے لیے جی بتائیں آپ کی والدہ کا نام کیا ہے جو والدہ کا نام پوچھے نا ایسا کام کرنے کے لیے یہ یا جادوگر ہوتے ہیں یا نجومی ہوتے ہیں ان کے پاس کبھی نہ جائیں ایمان کے ڈاکو ہیں شرید جو استخارہ بتایا ہے وہ اور ہے اور جس کا نام انہوں نے استخارہ رکھ دیا ہے وہ اور چیز ہے صحابہ کا نام کس سے کرواتے تھے جی خود کرتے تھے نبی اسلام موجود تھے استخارہ خود کرتے تھے نبی اسلام نے کہا خود استخارہ کرو اس لیے میرے بھائی سخارا خود کرنا ہے اور وہ دعائے سخارا آپ یاد کریں تو آپ کو پتا چلے گا اس میں کوئی غیب کا دعویٰ نہیں ہے اس میں صرف اتنا ہے کہ یا اللہ تو غیب جانتا ہے میں نہیں جانتا یا اللہ اگر یہاں پہ شادی کرنا میرے لیے بہتر ہے تو یا اللہ یہ کام کر دے برکتیں ڈال دے آسانیاں پیدا کر دے اور یا اللہ اگر یہاں پہ شادی کرنا بہتر نہیں ہے تو مجھے اس لڑکی سے دور کر دے اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے وہاں پہ لے جا جہاں میرے لیے خیر لکھی ہوئی ہے یہ دعا ہے بس اس میں کوئی نہیں ہے کہ آپ کو خواب نظر آئے گا اور آپ کو ان کے غیب کا علم ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں دعا ہے چار پانچ دفعہ کریں پھر اللہ پہ تو کر کے شادی کر لیں اگر دل مائل نہ ہو پھر رہ پھر رہنے دیں حق مہر حق میر میں وہ میانا روی اختیار کرنا میانہ روی درمیان کی راہ جس سے بیوی کو بھی فائدہ ہو خامن کے لیے ادا کرنا ممکن ہو شریعت کی تعلیم ہے کئی ممالک میں کیا ہوتا ہے جی ہاک محل اتنا زیادہ ہے کہ لڑکے شادی سے ڈرتے ہیں اور کئی ممالک میں کیا ہے جی کپڑے جو کس کو کیا کہتے ہیں ولی کے کپڑے اس کے اوپر لاکھوں لگا دیں گے ٹھیک ہے جی مہندی پہ لاکھوں لگا دیں گے ہاک مہر کی باری آئے گی شری آک محر رکھیں دی. شریع آک مہر دی؟ جی شری یا کار کتنا ہے جی جی وہ بتیس روپئے چل رہا ہے اس میں کبھی اضافہ نہیں ہوا اپنی انتخاب میں اضافہ ہو گیا لیکن حق مہر وہ شریع طور پہ وہیں چل رہا ہے شریع طور پہ کوئی حق مہر نہیں ہے نہ کم نہ زیادہ شریعت اتنا بتایا ہے کہ جتنا خرچہ کم کریں گے شادی میں اتنی برکت ہوگی لیکن بتی بتی روپئے نہ کل تھا شریعت کے مطابق نہ آ جائے درمیانہ ہونا چاہیے امام سب کہہ رہے ہیں درمیانہ لڑکی کا بھی فائدہ ہو حکمہ کس کا حق ہے باپ کا نہیں لڑکی کہا کہ اس کا بھی فائدہ ہو اور لڑکے کے اوپر بھی اتنا بوجھ نہ پڑے کہ وہ شادی سے انکار کر دے کیونکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے بہترین حاکمہر وہ ہے جو آسان ترین ہو عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب جناب علی رضی اللہ عنہ کی شادی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا علی فاطمہ کو کچھ دو تو جناب علی نے کہا میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے جن کو لوگ کہتے ہیں مشکل کشاب جن کو لوگ کہتے ہیں حاجت روا وہ کہہ رہے ہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ہوتا کہاں ہے زیرا تمہاری کدھر ہے زیرہ کس کو کہتے ہیں آج کل آپ نے پولیس والوں کو دیکھا ہوگا جب ان کے اوپر پبلک کی طرف سے پتھر پڑتے ہیں نا جمہوریت کے نام پہ یہ جمہوریت ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ نے جیسے بھائیوں کو پتھر مارو تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا پولیس والوں نے کیا پہنی ہوتی ہے لوئے کی ایک کمیز پہنی ہوتی ہے زیرہ اس کو کہتے ہیں زیرہ تو جناب علی صلی اللہ کے سن نے کہا تمہاری وہ زیرہ کہاں ہے یہ نہیں کہ مطلب آپ کا یہ تھا کہ وہ زیرہ بیچو اور بیچ کے جناب فاطمہ کا کمیر ادا کرو اب امام صاحب کہتے ہیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ زیرا کی قیمت بہت تھوڑی ہوتی ہے جو کہ چند دنوں سے زیادہ نہیں ہوتی حالانکہ جناب فاطمہ دونوں جہانوں کی خاتین کی سردار ہیں پھر بھی حکم میں کیا ہے ایک زیرا کی قیمت شادی میں آسانی کے لیے صرف سال کے واقعات بہت زیادہ ہیں شادی ہو جائے تو اللہ تعالی میاں بیوی بی کو بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے شادی کر کے تو دیکھیں آپ کیوں کہتے ہیں کہ پہلے مجھے مکان ملے پہلے مجھے گاڑی ملے بھائی بیوی بی آئے گی تو رزق اس کا اس کے ساتھ ہی آئے گا تو امام سب کہتے ہیں شادی ہو جائے تو اللہ تعالی میاں بیوی بی کو بہت سی نعمتوں سے نوازتے ہیں چناتی حدیث میں ہے کہ جو شخص شادی کر لے اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا باقی نصف دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے میاں بیوی بی کو اس دواجی بندھن قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کہیں ٹوٹنے نہ پائے کیونکہ یہ پختہ عائد ہے مضبوط تعلق ہے خاون کی ذمہ داری ہے خاوند خاون کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی بی کے حقوق ادا کرے چنانچے بیوی کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے رہیش فراہم کریں جیسی بیوی لی ہے پہلے جیسی بیوی لی ہے مرتبہ کے لحاظ سے رہیش دیں یہ نہ کہیں کہ میرا مقام و مرتبہ آپ کا نہیں خیال کرنا لڑکی کی طرف دیکھنا ہے اس کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے رہائش دیں نان وفقا کا انتظام کریں اور اسے اپنا مال خرچ نہ کرنے دیں کسے؟ لڑکی کو وہ حق میرے لیا اس نے آپ سے وراثت بھی لے کر آئی ہے اور آپ کہتے ہیں میرے والے کرو آپ کون ہوتی ہیں یہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان انڈیا میں کہ لڑکی کے سارے مال پہ قبضہ کبھی خامن کرتا ہے کبھی باپ کرتا ہے باپ سے جان چوٹ جائے تو خامن نہیں چھوڑتا باپ قبضہ کر لیتا ہے وراثت نہیں دیتا اور اس سے اگر بائیوں سے باپ سے مال نکالنے میں لڑکی کامیاب ہو جائے تو آگے کون کھڑا ہے شور بھئی وہ انسان ہے اس کے اپنے حقوق ہیں وہ, وا, وہ مالک بن سکتی ہے زمین کی دکان کی زیورات کی آپ کیوں سے چھینتے ہیں امام سب سنیے کیا کہہ رہے ہیں کہ رہائش آپ نے دینی ہے خرچہ روزانہ کا آپ نے دینا ہے ان کے کھانا وغیرہ اور اسے اپنا مال خرچ نہ کرنے دیں چاہے وہ مالدار ہو چاہے ملازمت پیشہ ہو ہاں اگر اپنی خوشی سے کرے تو یہ اس کی مرضی ہے اور اگر کوئی خاتون اپنی خوشی سے مال خرچ کرے خامن کا ہاتھ بٹائے تو اسے ثواب ملے گا تو یہ ثواب آپ بیان کر سکتے ہیں قبضہ نہیں کر سکتے اگر دکے سے آپ کر رہے ہیں روزے قیامت خامن کامل حسن معاشر سے پیش آئے اچھا سلوک کرے اور کولی ہوئی اور پھیل کوئی بھی بسلوکی نہ کرے نہ آپ ہاتھ کے ساتھ بسلوکی کریں نہ زبان کے ساتھ نبی اسلام کا فرمان ہے تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے اور میں آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سے سب سے بہتر ہوں ہمارا کیا حال ہے دوستوں کے لیے بڑے بہتر ہیں اور بیوی کے نصیب میں کیا مارک ہیں گالیاں کٹائی آپ مارے سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے کیونکہ دوستوں کے ساتھ بدسوکی نہ کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ آپ وہاں بدلوکی کریں گے ایک تھپڑ ماریں گے وہ دو مارے گا اس لیے آپ شریف بن کر لیتے ہیں لیکن بیگم جو کچھ نہیں کر سکتی وہاں پہ آپ اس سلوک دکھائیں تب پتا چلے گا کتنے عظیم ہیں علیہ اسلام فرمایا میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں اور آج عظیم اس کو سمجھایا تھا جو بیوی کو مارے جو بیوی کے خلاق سے پیش آئے گھر کے کاموں میں تعاون کرے اسے کیا کہتے ہیں جی ان لہی اناجیوں بیوی کو چاہیے کہ خاون کے حقوق ادا کرے اس کے ساتھ حسن معاشر سے پیش آئے نکی کاموں میں اس کی اطاعت کرے اسے تنگ نہ کرے یہ اب کس سے کہا جا رہا ہے بیوی بی سے تو بیویاں بی تو یہاں موجود نہیں یہ اب میں کس سے کہہ رہا ہوں میں باپ سے کہہ رہا ہوں بھائی سے کہہ رہا ہوں اپنی بہن کو سمجھائیے آپ آپ کا دھیان جائے گا بیوی بی کی طرف کہ میری بیوی بی کو کوئی سمجھا دے اور میرا دھیان جا رہا ہے آپ کی بیٹی اور بہن کی طرف اسے آپ سمجھائیں نیکی کاموں میں خامن کی اطاعت کرے اسے تانگ نہ کرے اس کے بچوں والدین رشتے داروں کا خیال کرے خاوند کے مال اور اس کی جودگی میں گھر کی حفاظت کرے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی خاتون کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے خاوند کا شکریہ ادا نہیں کرتی حالانکہ خامند کے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں ہے میاں بیوی بی کو اختلافات شروع ہوتے ہی معاملات کی اصلاح کر لینی چاہیے تاکہ یہ اختلافات اور شر کوئی بڑی شکل اختیار نہ کریں معاملہ اطلاع تک نہ پہنچ جائے جس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور خاندان اجڑ جاتا ہے اولاد بکر جاتی ہے منحرف ہو جاتی ہے میاں بیوی بی ایک گسے کو برداشت کریں صبر کریں کیونکہ معاملات سدھارنے کے لیے صبر جیسا کوئی اکثیر نہیں اس سے بہتر نسخہ کوئی نہیں ہے کون سا نسخہ صبر صرف بیوی نے کرنا ہے کہ حامد نے بھی دونوں نے کیونکہ صبر کے نتائج بڑے عمدہ ہوتے ہیں یہ مارنے والے طلاقے دینے والے پھر پوری زندگی روتے رہتے ہیں اللہ تعالی کا فرمان ہے بیویوں کے ساتھ چھے طریقے سے رہن سہن رکھو اگر تم انہیں ناپسند کرو اگر بیویاں تم اچھی نہ لگیں تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اللہ اس میں تمہاری خیر پیدا کر دے ہو سکتا ہے یہی بیوی کل تمہارے کام آئے یہ بسورت بیوی جو آد آپ کو اچھی نہیں لگتی کل کو کسی مشکل وقت میں ہو سکتا یہیں آپ کے کام آئے اور مشکل وقت میں خوبصورت بیویاں شاید ساتھ چھوڑ دیں جناب ابو ریرا کہتے اللہ کے نے فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغت نہ رکھے کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے اگر اس کی ایک عادت بری لگتی ہے تو کتنی عادتیں ایسی ہوں گی جو آپ کو اچھی لگتی ہوں گی جس کے لیے ابتدائی طور پہ شادی کرنا مشکل ہو تو عفت و صبر کا دامن مت چھوڑے اپنے آپ کو مشت زنی اور اس کے نقصانات نیز زنا اور انحراف سے محفوظ رکھے حتاکہ اللہ تعالی شادی کے لیے سہانی فرما دے اللہ کا وعدہ ہے والیسعفف الذین لا یجدون نکاحا حتا یغنہم اللہ من فضله جو نکاح کرنے کے وسائل نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں جہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے لوگوں کو چاہیے کہ ولیمے میں اعتدال سے کام لیں فضول خرچی سے اتنا کریں کس میں ولیمے میں یہ ان کے لیے ہے جو ولیمہ کرتے ہیں بہت خرچہ کر بیٹھتے ہیں آپ کے لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہے جی مہندی پہ خرچہ کر لو کپڑوں پہ کر لو ولیمے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی طاقت نہیں ہے تو لوگوں کو چاہیے ولیمے میں اعتداد سے کام لیں فضول خرچی سے اجناب کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فضول خرچی بالکل نہ کریں کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بائی ولیمہ کے کھانے میں سے کچھ بچ جائے تو پھینکنا جائید نہیں ہے بلکہ ایسے لوگوں تک پہنچائیں جو اس سے فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے یہ پہلا خطبہ ختم ہوا دوسرا خطبہ تمام تریفے اللہ کے لیے ہیں جو غالب ہے بخشنے والا ہے بردبار ہے قدردان ہے میں اپنے رب کی ہمدو سنا بیان کرتا ہوں اس کا شکر بجا لاتا ہوں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں بخشش طلب کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی محبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے یکتا ہے اسی کی بادشاہی ہے اسی کی حمد و سنا ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دینے والے ڈرانے والے ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد آپ کی آل اور نیکیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے صحابہ کے پہ اپنی رحمت سلامتی نازر فرما صلی اللہ علیہ وسلم ہم دو اصلاح کے بعد اللہ تعالی کی اطاعت کرتے ہوئے تکوا اختیار کرو اللہ کے غزب اور نافرمانی سے بچو کیونکہ کامیاب لوگ وہی ہیں جو متقین ہیں نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو شریعت پہ عمل نہیں کرتے اللہ کے بندو نیکیوں کے راستے بہت زیادہ ہیں جنت کے راستے بہت آسان ہیں کامیاب وہی ہے جو نیکی کے ہر دروازے پہ دستک دے نیکی کا ہر دروازہ کبھی روزہ رکھ کے کبھی نفل پڑھ کے کبھی صدقہ کا کر کے اور محروم ہے وہ جو نیکیوں سے بے رغبت ہو گناہوں کا دل ہو جو شخص اپنے سے مسلمانوں سے مالی طور پہ احسان کرے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت فرماتے ہیں خرچ شدہ مال سے بہتر مال اللہ دیتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو پہلے اس کے کہ وہ دن آئے جس دن سودا نہیں ہو سکے گا دوستی کام نہیں آئے گی سفارت نہیں چلے گی اور کافر ہی حقیقت میں ظالم ہیں حدیث میں ہے صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی کون کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں یقین ہے نا آپ کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں صدقہ کا کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی اور معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے یہ نہ سمجھے معاف کر دیا تو میں ہو جاؤں گا نہیں نیکی کا وجہ یہ بھی ہے کہ مالدار لوگ شادی کے خواہش مند افراد سے تعمیر کریں انہیں قرضہ دیں عطیات دیں شادی کے لیے خوشی فانڈ کیمپ کیا جائے خراتی کام کے لیے سرمایہ لگایا جائے اس پر مکمل توجہ دیں اور اس سے حاصل ہونے والے منافع کو مستحکین تک پہنچائیں کیونکہ بہت سے نوجوانوں کی شادیاں مالی زبوں حالی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں اللہ کا فرمان احسان کرو اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے والد کو چاہیے اپنے بچے کی شادی کرے تاکہ بچے کا حق ادا ہو سکے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے اللہ تبارک جو ہم نے خطبہ جمعہ سنا ہے اس کے ثواب سے ہمیں محروم نہ رکھے اللہ ان بھائیوں کا عمرہ قبول فرمائے جو عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے بھائی جو مصنوعی میں جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سفر بھی قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں دینی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق نہایت فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری شرم کو محفوظ بنائے ہمیں پاک دامن بنائے اپنی اولاد کی شادیاں ٹائم پہ کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے اللہ انہیں رزق دے اللہ انہیں علم دے اللہ انہیں دین دے اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کو شفا دے یا اللہ جتنے بھی مسلمان مریض ہیں انہیں شفا انیت فرما یا اللہ جو مسلمان فوت ہو گئے ہیں آج ہوئے ہیں پہلے ہوئے ہیں یا اللہ سب کے گناہ آ فرما یا سب پہ رحمت نازل فرما یا اللہ سب کی قبروں پہ نور نازر فرما یا اللہ سب کی قبروں کو کشادہ کر دے یا اللہ انہیں جنت میں جگہ دے یا اللہ انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ یا اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما یا اللہ ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو اپنے دین پہ عمل کرنے کی توفیق نایت فرما یا اللہ گناہوں سے محفوظ فرما یا اللہ دین پہ عمل کرنے کی توفیق نایت فرما یا اللہ رود قیامت نبی علیہ اللاط والسلام کی شفات سے محروم نہ رکھنا یا اللہ جب فوت ہونے لگیں تو ہمارے منہ پہ توحید کا کلمہ جاری ہو ہماری زبان پہ توحید کا کلمہ جاری ہو یا اللہ جب بھی موت آئے ایمان پہ آئے توحید پہ آئے اسلام پہ آئے و آ خد الحمد اللہ رب العالمین آخر میں چھوٹا سا اعلان کہ مجھے کچھ بھائیوں نے بتایا ہے کہ ہمارے کئی بھائی خطبہ جمعہ کے دوران آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں یہ غلط ہے روکنا چاہیے خطبہ جمعہ کے دوران گفتگو کی اجازت نہیں ہے